اسلام کا نظریہ یہ ہے ان لاہ وی رو کو نات بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کروا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے کام الحمد لله بحضة والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ شہد علی اشہد اِن الدوں بری ان تشری کو صدق اللہ آج کے درخت کا آغاز کیا جا رہا ہے سورت الانعام کی آیت نمبر انیس سے مشرقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات کہتے تھے میں یشہد الق بِأَنَّكَ رسول اللہ کون اس بات کی گواہی دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کون ہے آپ کی نبوت کا گواہ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب فرما دیجیے ان اکبر شہادہ سب سے بڑھ کر گواہی دینے والا کون ہے سب سے موتبر مستند گواہی کس کی ہے قُلِ قلعہ اور فرما دیجیے سب سے بڑھ کر گواہی دینے والا اللہ ہے سب سے موتبر اور مستند گواہی وہ اللہ کی ہے جو ماضی کو بھی جانتا ہے حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے شہید بین فرما دیجیے کہ اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہی دیتا ہے میری نبوت کی یاد رکھیے کہ انسان کی جو فطرت سلیمہ گواہی دیتی ہے کسی بات کی تو یہ بھی حقیقت میں اللہ کی گواہی ہے اور کائنات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی گواہی ہے اللہ گواہی دے رہا ہے یعنی اللہ کی کائنات وہ گواہی دے رہی ہے اور نبیوں کے ہاتھوں جو مو ظاہر ہوتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی گواہی ہے اور یہ جو قرآن بول رہا ہے تو یہ قرآن بھی اللہ ہی کی گواہی ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قل اللہ شہید ببئی نکم اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان و اوہیا ہاضل قرآن کمبیل اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی ڈراؤں اور سمجھاؤں اور ان سب لوگوں کو خبردار کروں جن تک یہ قرآن پہنچے گا ان سب کو میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں سمجھانے کے لیے آیا ہوں جن تک یہ قرآن پہنچے گا اللہ اکبر اس ایت کریمہ کے ذیل میں حید ابن عباس اللہ نحما سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے آپ نے فرمایا من بالا کاما شاہ فہ تبھی جس تک قرآن پہنچا وہ یہ سمجھے کہ میں نے خود اس سے بات کی ہے یہ حضور نے فرمایا فرمایا کہ جس تک یہ قرآن پہنچے وہ یہ جان لے کہ قرآن کا اس تک پہنچنا قرآن کا اس کے کانوں میں سنائی دینا اور قرآن کو اس کا دیکھنا ایسے ہے جیسے کہ اس نے خود براہ راست مجھ سے بات کی ہے اور مجھ سے دعوت تملیغ کو سنا ہے یہ فرما کر حضور نے یہی کریمہ پڑھی بویا قرآن میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور ان سب انسانوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے اور محمد بن کاب اور رضی رحمت اللہ علیہ نے تو بہت بڑی بات فرمائی فرمایا کہ من بلغل قرآن فک ان نبی صلی الله عليه وسلم جس تک قرآن پہنچا وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اللہ اکبر میرے بھائیوں اور بہنوں جہاں یہ ایک طرف بہت بڑی فضیلت اور بشارت ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے بہت بڑی ذمہ داری کہ ہم تک قرآن پہنچا گویا کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی گویا کہ ہم نے اپنے آقا کے کلام کو اپنے آقا کی باتوں کو آپ سے سن لیا آپ کی آواز آپ کا پیغام سن لیا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بابانگ دہل یہ اعلان کر دیں کہ لوگوں ہم ہر اس نظام سے بیزار ہیں ہر اس نظریے سے بیزار ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دے جو ہمیں اللہ کے رسول سے دور کر دے اور جو ہمیں قرآن سے دور کر دے ہم تو صرف اسی نظام کے ماننے والے اور اسی نظریے کے ماننے والے جو قرآن کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے چنانچہ فرمایا آپ ان سے پوچھیے تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سواد اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تم گواہی دیتے ہو یہ جو سوال ہے یہ انکار کے طور پر ہے توبیق کے طور پر ہے ڈانٹنے کے لیے ہے اور فرما دیجیے کل اشحد میں تو گواہی نہیں دیتا میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے میرے حبیب فرما دیجیے اگر آپ غور کریں تو ایک ایسے کریمہ میں اللہ نے چار دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کل آپ فرما دیجیے آپ فرما دیجیے آپ فرما دیجیے ایک ایتے کریمہ میں چار بار اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے ان الہ ہو واحد صرف ایک ہے ایک کے سوا کوئی معبود نہیں بنی بری تشریکون اور بے شک میں تو بیزار ہوں ان سب سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جیسے ہمارے آکانے فرمایا کہ میں بیزار ہوں اللہ کے سوا سارے معبودوں سے سارے شریکوں سے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بیزار ہیں اللہ کے سوا ہر معبود سے ہر شریک سے الدین آتی الکتاب یا کما یا اریفون ابنا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو وہ قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں قرآن کو بھی پہچانتے ہیں اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو بے تعصب ہیں وہ اقرار کرتے ہیں نجاشی نے جب حیرت جعفر ربیلانو کی زبان سے قرآن سنا تو اس نے قرآن سن کر کہا تھا کہ بائبل اور قرآن ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں ان میں فرق نہیں ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور نجاشی نے سنا اور اس کے درباریوں نے سنا تو آپ سن چکے ساتویں پارے کے شروع میں کہ انہوں نے سنا قرآن تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو فرمایا کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اہل کتاب یہ بھی جانتے تھے کہ جو قوم قرآن کو سینے سے لگا لے گی اس کے اندر بے پناہ طاقت آ جائے گی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے اور یاد رکھیے کہ ایمان صرف جان لینے کا نام نہیں ہے ایمان تو مان لینے کا نام ہے صرف جاننا کافی نہیں ہے علم کافی نہیں ہے معلومات کافی نہیں مان لے سر کو جھکا دے یہ ہے ایمان مانتے کیوں نہیں تھے تاکہ ان کو جو عہدے حاصل تھے ان عہدوں سے محروم نہ ہو جائے جو مالی مفادات حاصل تھے کہیں ان سے محروم نہ ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ کل کے اہل کتاب کی کل کے اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آج کے اہل کتاب بھی پہچانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد اللہ کے نبی ہے لیکن مانتے نہیں جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کرتے ہیں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو حق کی تلاش ہے نہیں حق کی تلاش نہیں وہ تو جانتے ہیں حق کو وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اعتراضات کرنے کے لیے کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے عیب تلاش کرنے کے لیے معاذ اللہ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں مگر نہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ فرماتے ہیں دینا آتی نب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس قرآن کو اور قرآن والے کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے تو قرآن کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن الین خفرفم جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے لا وہ ایمان نہیں لاتے ہیں جن لوگوں نے طے ہی کر لیا کہ ہم نے گندگی میں رہنا ہے ہم نے خسارے میں رہنا ہے ہم نے گھاٹے میں رہنا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں ممن اظلم ممن او بھی آیاتی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی ایتوں کو جٹلاتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے یہ جو نبوت کے منکر تھے ان کی زندگی میں عجیب تصاد تھا ایک جانب تو اپنی گھڑی ہوئی باتوں کو اپنے گھڑے ہوئے نظریات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے مثال کے طور پر اللہ کے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں اللہ کے لیے شریک اپنی گھری ہوئی باتیں منسوب کرتے اللہ کی طرف اور دوسری جانب جو اللہ کی سچی باتیں اللہ کی سچی آیتیں ان کو جھٹلاتے تھے جو اللہ نے نہیں کہا ان کی نسبت کرتے تھے اللہ کی طرف اور جو اللہ نے کہا اس کو جھٹلاتے تھے اللہ فرمت سے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو تو جٹ لائیں اور جو اللہ نے نہیں کہا اس کی نسبت کریں اللہ کی طرف ان الظالمون بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے جمی ان اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم سے گے کنتم تزعمون تمہارے وہ شریک کہاں گئے جنہیں تم معبود سمجھتے تھے وہ شریک کہاں گئے اربوں میں کئی قسم کا شرک تھا بلکہ پوری دنیا میں شرک کی ایک صورت تو یہ تھی کہ بتوں کے سامنے غیر اللہ کے سامنے قبروں کے سامنے بندگی کے مراسم بجا لاتے تھے بتوں کے سامنے قبروں کے سامنے سجدے کرتے دعائیں کرتے قربانیاں وہاں کرتے نظر و نیاز ان کے لیے کرتے جو بندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کرتے تھے شرک کی ایک صورت تو یہ تھی اور شرک کی دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ کی بعض مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے شریک ہیں جو بات اللہ سے کہہ دیں اللہ منظور کر لیتا ہے اللہ سے منوا لیتے ہیں زبردستی دستخط کروا لیتے ہیں اللہ سے مثال کے طور پر فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معذ اللہ تیسری قسم کا شرک یہ تھا کہ بعض مخلوق کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ مخلوق ہمیں نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے مثال کے طور پر جنوں کے بارے میں جادوگروں کے بارے میں کاہنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور چوتھی صورت یہ تھی کہ انہوں نے بعض مذہبی رہنماؤں کو حلال اور حرام کا اختیار دے رکھا تھا وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں اور ان کی ویسے ہی اطاعت کرتے تھے جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے یہ شرک کی کئی صورتیں تھی یہ چار صورتیں میں نے بتائی میرے بزرگوں اور دوستوں یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اس قسم کی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں وہاں نظر و نیاز دیتے ہیں وہاں قربانیاں کرتے ہیں قبروں والوں سے دعائیں کرتے ہیں ان سے امیدیں رکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بعض لوگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اللہ سے زبردستی منظوری کروا لیتے ہیں مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو جادوگروں کے بارے میں جو جنوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو بعض مذہبی رہنماؤں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو حلال اور حرام کا اختیار ہے جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں اس کو حلال کہہ دیتے ہیں جس کو وہ حرام کہہ دیں اس کو حرام کہہ دیتے ہیں یاد رکھیے ان میں سے کسی قسم کا شرک بھی جائز نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہم ان سے پوچھیں گے تمہارے وہ شریک کہاں گئے وہ سارے شریک وہ کہاں گئے جنہیں تم معبود سمجھتے تھے جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے سم ملم تکن فتن پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کوئی عذر نہیں ہوگا کوئی دھوکہ نہیں دے سکیں گے اللہ ان کالو مگر یہ کہ یہ کہیں گے ولہ ہی ربینا ماں کنہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرق نہیں تھے یوں کہہ دیں گے ہم مشرق نہیں تھے بالکل واضح جھوٹ بولا انہوں نے یا تو جھوٹ بولا انہیں غیر اختیاری طور پر قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر یا جان بوجھ کر جھوٹ بولا دنیا میں جھوٹ بولتے رہے تو آخرت میں بھی ان کی زبان پر آیا تو جھوٹ آیا میرے بھائیوں میری بہنوں جھوٹ ایسی بری عادت ہے کہ جسے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے وہ ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے ہر جگہ جھوٹ یہاں تک کہ عادت جب پکی ہو گئی تو جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے آخرت میں بھی ان کی زبان پر جھوٹ آئے گا حالانکہ اسلام کے اندر جھوٹ کی بہت زیادہ مزمت جوٹے پر اللہ کی لانت اور جوٹے کی بے حد مزمت کی گئی آج کیسے کہیں کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی جھوٹ کی عادت عام ہو فرشتے تو جھوٹ کی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر جھوٹ کی ظاہری بدبو بھی ہوتی ایسی بدبو جسے انسان محسوس کر سکتے تو آج اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے مسلمان معاشرے کے اندر کہ میرے خیال میں اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا گٹر سے اتنی بو نہیں آتی جتنی بو جھوٹ کے اندر ہے جتنی بو جھوٹے کے منہ سے آتی ہے اسی لیے جب کچھ جھوٹ بولتے ہے فرشتے اس سے بہت دور بھاگ جاتے ہیں اتنی بدبو ان کو آتی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی اگر محسوس ہوتی تو ہماری زندگی میں اس دنیا میں اس وقت اس وقت رہنا محال ہو جاتا میں دیکھتا ہوں ہر طرف چھوٹ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ٹھیلے والے سے لے کر دکاندار تک اور فیکٹری والے سے لے کر مارکیٹ میں کام کرنے والے تک ملازم اور آفیسر تک اور تھانے دار سے لے کر جج تک وکیلوں تک ہر طرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ جبکہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان میں دوسری کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ نہیں ہو سکتا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ایک حدیث میں آتا ہے سسمان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں سوال کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا لا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا بھائیوں بڑا جھوٹ آ گیا ہمارے اندر اسلام نے مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی مزاق میں آج مزاق میں تو جھوٹ بولنا ہر کوئی جیسے سمجھتا ہے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہل ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کیوں لوم لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہل اللہ بہل اللہ تین دفعہ میرے آقا نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے آج اس کو فنکاری سمجھتے ہیں اس کو فیشن سمجھتے ہیں یہ کلچر بن گیا یہ ثقافت بن گئی کہ ہنسانے کے لیے تو جھوٹ بولنا جہز ہے تو خدا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو عزم کر لیں ہم زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹا نہیں ہوتا آج کیوں کاپر کہتے ہیں اس کی بات پر اعتماد نہ کرو یہ جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے اے اللہ ایک وقت تھا یہ سمجھا جاتا تھا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے کہ یہ مسلمان ہے آج اس کے برات سو گیا تو خدا نا جھوٹ کو چھوڑ دیجیے بہت بیماری عام ہو گئی بے حد ہر, ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ تو یہ تو مشرقوں کا کام تھا جھوٹ بولتے تھے دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے آخرت میں بھی اللہ کہتا ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اگرچہ آخرت میں تو جھوٹ نہیں چل سکے گا وہاں تو اللہ زبان بند کر دے گا اللہ آزاد کو زبان دے دے گا ہاتھوں کو زبان دے دے گا پیروں کو زبان دے دے گا ماتھے کو زبان دے دے گا وہ کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے اللہ ماتھے سے کہے گا تو بول تو بتا یہ تجھے دوسروں کے سامنے بتوں کے سامنے جھکاتا تھا یا نہیں جھکاتا تھا ماتھا گواہی دے گا یہ شرک کرتا تھا مجھے جھکاتا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے تو وہاں جھوٹ چل نہیں سکے گا لیکن منافق وہاں پر بھی مشرق وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا لیکن مجھے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ جھوٹ بولنا تو مشرق کا کام ہے کافر کا کام ہے منافق کا کام ہے مسلمان کا, کا کام نہیں ہے ہر طرف جھوٹ ہے مانگنے والے جھوٹ بولتے ہیں چندہ کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ خدا سے اپنے دامن کو بچائیے اللہ نے فرمایا پھر ان کے پاس کوئی گزر نہیں ہوگا مشرقوں کے بعد مگر یہ کہ قسمیں کھا کر کہیں گے جھوٹی قسمیں ہم تو مشرق نہیں تھے اون ذر کئی فکب اللہ دیکھیے یہ اپنے رب کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں گے وسل کان یفترون اور جنہیں انہوں نے معبود بنا رکھا تھا جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا وہ سب غائب ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے معبود تو تھے نہیں حقیقت تو کچھ تھی نہیں سب غائب اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں بجا اللہ اللہ کلو بھی اکنتو اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اس لیے یہ سمجھ نہیں پاتے وفی آزان ہی بکرا اور ان کے کانوں کو بوجھل کر دیا اس لیے حقیقت میں سن بھی نہیں پاتے دلوں پر پردے اس لیے سمجھ نہیں سکتے کانوں میں بوجھ اس لیے سن نہیں پاتے میرے بھائیوں صرف کان لگانا کافی نہیں دلوں کے پردوں کا دور ہونا بھی ضروری ہے تب قرآن اندر اترتا ہے اب قرآن اندر اترتا ہے کانوں سے تو ابو جہل بھی سن لیتا تھا امیہ بھی سن لیتا تھا ابو سفیان بن حرف بھی سن لیتا تھا ولید بن مغیرہ بھی سن لیتا تھا نثر بن حارف بھی سن لیتا تھا اتبا بھی سن لیتا تھا شہبہ بھی سن لیتا تھا لیکن دل میں نہیں اترتا تھا کیوں دل پر پردے پڑے ہوئے تھے تو دلوں کی گندگی کا دور ہونا ضروری ہے قرآن تب دل پر اثر کرے گا قرآن تب دل پر اثر کرے گا صرف کانوں سے سن لینا یہ کافی نہیں ہے چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے یہ جو مشرک تھے ان کو مزہ آتا تھا قرآن سننے میں اللہ اکبر مزہ کیسے نہیں آئے گا آج کے دور کا کوئی کاری آج کے دور کا کوئی کاری اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں جس کے پاس آواز ہے آواز ہے پتہ نہیں درد ہے یا کہ نہیں ہے میرے آقا کے دل میں تو درد ہی درد تھا اللہ اکبر وہاں تو درد ہی درد تھا خلوص ہی خلوص خیر ہی خیر خواہی محبت ہی محبت اللہ سے براہ راست الف تو میرے آقا جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا مزہ آتا ہوگا آج کاری سے سننے میں مزہ آتا ہے تو جب حضور پڑھتے تھے تو کیا مزہ نہیں آتا ہوگا بہت سے ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ بعض مشرق اور بعض کافر آج کے کافر وہ قرآن کو سنتے ہیں مزے لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب سا میوزک ہے اللہ اپنی زبان میں کہتے ہیں عجیب سی موسیقی ہے یہ تو عجیب سی شاعری ہے مزہ آتا ہے اس کو سننے میں بعض لوگوں نے صرف اس لیے ایمان قبول کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے سر بھی موسیقی میں سیکھے تھے قرآن کا سر سارے سروں سے منفرد ہے سارے سروں سے منفرد ہے کہتے سمجھ نہیں آتا مزہ آتا ہے لیکن کون سا سر ہے موسیقی نہیں بتا سکتی بعض لوگوں نے اپنی موسیقی کے علم کے اعتبار سے پرکھ کر دیکھا ایسے واقعات بھی ہیں تو قرآن سن کر ایمان قبول کر لیا تو آج کے مشرق کو اگر مزہ آتا ہے قرآن کے سننے میں عام کاری سے تو جب حضور پڑھتے ہوں گے رات کے اندھیرے میں تو ان مشرقوں کو مزہ نہیں آتا ہوگا تو بات چھپ چھپ کر سنتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا چھپ کر سن رہے